اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں شکریہ خوشبو پروین شاکر اپنے اموں کے نام جو باقی دنیا کے لیے احمد ندیم قاسمی ہیں خوشبو بتا رہی ہے کہ وہ راستے میں ہے موجے ہوا کے ہاتھ میں اس کا سراغ ہے اعتراف جانے کب تک تیری تصویر نگاہوں میں رہی ہو گئی رات تیرے اکثر کو تکتے تکتے میں نے پھر تیرے تصور کے کسی لمحے میں تیری تصویر پہ لب رکھ دیے آہستہ سے غزل کھلی آنکھوں میں سپنا جھانکتا ہے وہ سویا ہے کہ کچھ کچھ جاگتا ہے تیری چاہت کے بھیگے جنگلوں میں मेरा तन मोर बनकर नाचता है मुझे हर कैफियत में क्यों न समझे वो मेरे सब हवाले जानता है मैं उसकी दस्तरस में हूं मगर वो मुझे मेरी रजा से मांगता है किसी के ध्यान में डूबा हुआ दिल बहाने से मुझे भी टालता है सड़क को छोड़कर चलना पड़ेगा کہ میرے گھر کا کچا راستہ ہے غزل رقص میں رات ہے بدن کی طرح بارشوں کی ہوا میں بن کی طرح چاند بھی میری کروٹوں کا گواہ میرے بستر کی ہر شکن کی طرح چاک ہے دامنے قبائے بہار میرے خوابوں کے پیرہن کی طرح زندگی تجھ سے دور رہ کر میں کاٹ لوں گی جلا وطن کی طرح مجھ کو تسلیم میرے چاند کے میں تیرے ہمراہ ہوں گہن کی طرح بارہا تیرا انتظار کیا اپنے خوابوں میں ایک دلہن کی طرح غزل آج ملبوس میں ہے کیسی تھکن کی خوشبو رات بھر جاگی ہوئی جیسے دلہن کی خوشبو پیرہن میرا مگر اس کے بدن کی خوشبو اس کی ترتیب ہے ایک ایک شکن کی خوشبو موجے گل کو ابھی ازن تکلم نہ ملے پاس آتی ہے کسی نرم سخن کی خوشبو کامت شیر کی زیبائی کا عالم مت پوچھ مہرباں جب سے ہے اس سرو بدن کی خوشبو ذکر شاید کسی خورشید بدن کا بھی کرے کوبا کو بکو پھیلی ہوئی میرے گہن کی خوشبو آرز گل کو چھوا تھا کہ دھنک سی بکھری کس قدر شوق ہے ننھی سی کرن کی خوشبو کس نے زنجیر کیا ہے رم آہو چشمہ نکھتے جاں ہیں انہیں دشت و دمن کی خوشبو اس اسیری میں بھی ہر سانس کے ساتھ آتی ہے سہنے زندہ میں انہیں دشتے وطن کی خوشبو غزل کریئے جام کوئی پھول کھلانے آئے وہ میرے دل پہ نیا زخم لگانے آئے میرے ویران دریچوں میں بھی خوشبو جاگے وہ میرے گھر کے در و بام سجانے آئے اس سے ایک بار تو روٹھوں میں اسی کی مانند اور میری طرح سے وہ مجھ کو منانے آئے اسی کوچے میں کئی اس کے شناسا بھی تو ہیں وہ کسی اور سے ملنے کے بہانے آئے اب نہ پوچھوں گی میں کھوئے ہوئے خوابوں کا پتا وہ اگر آئے تو کچھ بھی نہ بتانے آئے ضبط کی شہر پناہوں کی میرے مالک خیر غم کا سیلاب اگر مجھ کو بہانے آئے غزل چہرہ میرا تھا نگاہیں اس کی خامشی میں بھی وہ باتیں اس کی میرے چہرے پہ غزل لکھتی گئیں شیر کہتی ہوئی آنکھیں اس کی شوق لمحوں کا پتہ دینے لگی تیز ہوتی ہوئی سانسیں اس کی ایسے موسم بھی گزارے ہم نے صبحیں جب اپنی تھیں شامیں اس کی دھیان میں اس کے یہ عالم تھا کبھی آنکھ مہتاب کی یادیں اس کی رنگ جو ایندا وہ آئے تو سہی پھول تو پھول ہیں شاخیں اس کی فیصلہ موج ہوا نے لکھا آندیاں میری بہاریں اس کی خود پہ بھی کھلتی نہ ہو جس کی نظر جانتا کون زبانیں اس کی نیند سوچ سے ٹوٹی اکثر کس طرح کٹتی ہیں راتیں اس کی دور رہ کر بھی صدا رہتی ہیں مجھ کو تھامے ہوئے باہیں اس کی غزل اک سے خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی کہاں پٹتی ہوں میں یہ سوچ کے تنہائی میں میرے چہرے پہ تیرا نام نہ پڑھ کوئی جس طرح خواب میرے ہو گئے ریزا ریزا اس طرح سے نہ کبھی ٹوٹ کے بکھرے کوئی میں تو اس دن سے ہراساں ہوں کہ جب حکم ملے خوشک پھولوں کو کتابوں میں نہ رکھے کوئی اب تو اس راہ سے وہ شخص گزرتا بھی نہیں اب کس امید پہ دروازے سے جھانکے کوئی کوئی آہٹ کوئی آواز کوئی چاپ نہیں دل کی گلیاں بڑی سنسان ہیں، آئے کوئی غزل ہتھیلیوں کی دعا پھول لے کے آئی ہو کبھی تو رنگ میرے ہاتھ کا ہنائی ہو कोई तो हो जो मेरे तन को रोशनी भेजे किसी का प्यार हवा मेरे नाम लाई हो गुलाबी पाऊं मेरे चंपई बनाने को किसी ने सहन में मेहंदी की बाड उगाई हो कभी तो हो मेरे कमरे में ऐसा मंजर भी बहार देख के खिड़की से मुस्कुराई हो वो सोते जागते रहने के मौसमों का फंसू کہ نیند میں ہوں مگر نیند بھی نہ آئی ہو غزل وہ بھی آئی کہ میں پھول کی سہیلی ہوئی مہک میں چمپا کلی روپ میں چمبیلی ہوئی میں سرد رات کی برکھا سے کیوں نہ پیار کروں یہ رت تو ہے میرے بچپن کی ساتھ کھیلی ہوئی زمین پہ پاؤں نہیں پڑ رہے تکبر سے نگارے غم کوئی دلہن نئی نویلی ہوئی وہ چاند بن کے میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا میں اس کے ہجر کی راتوں میں کب اکیلی ہوئی جو حرف سادہ کی صورت ہمیشہ لکھی گئی وہ لڑکی تیرے لیے کس طرح پہلی ہوئی غزل ہم سے جو کچھ کہنا ہے وہ بعد میں کہہ اچھی ندیاں آج ذرا آہستہ بہ ہوا میرے جوڑے میں پھول سجاتی جا دیکھ رہی ہوں اپنے من موہن کی رہ اس کی خفگی جاڑے کی نرماتی دھوپ پارو سخی اس حددت کو ہنسےل کے سہ آج تو سچ کے شہزادے آئیں گے نندیا پیاری آج نہ کچھ پریوں کی کہیں دو پہروں میں جب گہرا سناٹا ہو شاخوں شاخوں موج ہوا کی سورت بہن غزل بعد مدت اسے دیکھا لوگوں وہ ذرا بھی نہیں بدلا لوگوں خوش نہ تھا مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی اس کے چہرے پہ لکھا تھا لوگوں اس کی آنکھیں بھی کہ دیتی تھیں رات بھر وہ بھی نہ سویا لوگوں اجنبی بن کے جو گزرا ہے ابھی تھا کسی وقت میں اپنا لوگوں دوست تو خیر کوئی کس کا ہے اس نے دشمن بھی نہ سمجھا لوگوں رات وہ درد میرے دل میں اٹھا صبح تک چین نہ آیا لوگوں پیاس صحراؤں کی پھر تیز ہوئی ابر پھر ٹوٹ کے برسا لوگوں غزل اپنی رسوائی تیرے نام کا چرچہ دیکھوں ایک ذرا شیر کہوں اور میں کیا کیا دیکھوں نیند آ جائے تو کیا محفلیں برپا دیکھوں آخ کھل جائے تو تنہائی کا سہرا دیکھوں شام بھی ہو گئی دھندلا گئیں آنکھیں بھی میری بھولنے والے میں کب تک تیرا رستہ دیکھوں ایک ایک کر کے مجھے چھوڑ گئیں سب سخیاں آج میں خود کو تیری یاد میں تنہا دیکھوں کاش سندل سے میری مانگ اجالے آ کر اتنے غیروں میں وہی ہاتھ جو اپنا دیکھوں تو میرا کچھ نہیں لگتا ہے مگر جانے حیات جانے کیوں تیرے لیے دل کو دھڑکتا دیکھوں بند کر کے میری آنکھیں وہ شرارت سے ہنسے بوجھے جانے کا میں ہر روز تماشا دیکھوں سبزدے اس کی میں پوری کروں ہر بات سنوں ایک بچے کی طرح سے اسے ہنستا دیکھوں مجھ پہ چھا جائے وہ برسات کی خوشبو کی طرح انگ انگ اپنا اسی رت میں مہکتا دیکھوں پھول کی طرح میرے جسم کا ہر لب کھل جائے पंखड़ी पंखड़ी उन होठों का साया देखू मैंने जिस लम्हे को पूजा है उसे बस एक बार खाब बनकर तेरी आंखों में उतरता देखू तू मेरी तरह से यकता है मगर मेरे हबीब जी में आता है कोई और भी तुच्छा देखू टूट जाए कि पिघल जाए मेरे कच्चे गढ़े तुझको मैं देखू के ये आग का दरिया देखू غزل سکوں بھی خواب ہوا نیند بھی ہے کم کم پھر قریب آنے لگا دوریوں کا موسم پھر بنا رہی ہے تیری یاد مجھ کو سل کے گوہر پیرو گئی میری پلکوں میں آج شبنم پھر وہ نرم لہجے میں کچھ کہہ رہا ہے پھر مجھ سے چھڑا ہے پیار کے کومل سروں میں مدھم پھر تجھے مناؤں کہ اپنی انا کی بات سنو الج رہا ہے میرے فیصلوں کا ریشم پھر نہ اس کی بات میں سمجھوں نہ وہ میری نظریں معاملات زبان ہو چلے ہیں مبم پھر یہ آنے والا نیا دکھ بھی اس کے سر ہی گیا چٹک گیا میری انگوش تری کا نیلم پھر وہ ایک لمحہ کہ جب سارے رنگ ایک ہوئے کسی بہار نے دیکھا نہ ایسا سنگم پھر بہت عزیز ہیں آنکھیں میری اسے لیکن وہ جاتے جاتے انہیں کر گیا ہے پرنم پھر نظم اتنا معلوم ہے اپنے بستر پہ بہت دیر سے میں نیم دراز سوچتی تھی کہ وہ اس وقت کہاں پر ہوگا میں یہاں ہوں مگر اس اونچے بو میں روز کی طرح سے وہ آج بھی آیا ہوگا اور جب اس نے وہاں مجھ کو نہ پایا ہوگا آپ کو علم ہے وہ آج نہیں آئی ہے میری ہر دوست سے اس نے یہی پوچھا ہوگا کیوں نہیں آئی وہ کیا بات ہوئی ہے آخر خود سے اس بات پہ سو بار وہ الجھا ہوگا کل وہ آئے گی تو میں اس سے نہیں بولوں گا آپ ہی آپ کئی بار وہ روٹا ہوگا وہ نہیں ہے تو بلندی کا سفر کتنا کٹھن سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے یہ سوچا ہوگا راہداری میں ہرے لون میں پھولوں کے قریب اس نے ہر سمت مجھے آن کے ڈھونڈا ہوگا نام بھولے سے جو میرا کہیں آیا ہوگا غیر محسوس طریقے سے وہ چونکا ہوگا ایک جملے کو کئی بار سنایا ہوگا بات کرتے ہوئے سو بار وہ بھولا ہوگا یہ جو لڑکی نئی آئی ہے کہیں وہ تو نہیں اس نے ہر چہرہ یہی سوچ کے دیکھا ہوگا جانے محفل ہے مگر آج فقط میرے بغیر ہائے کس درجہ وہی بزم میں تنہا ہوگا کبھی سناٹوں سے وحشت جو ہوئی ہوگی اسے اس نے بے ساختہ پھر مجھ کو پکارا ہوگا چلتے چلتے کوئی مانو سیاہٹ پا کر دوستوں کو بھی کسی عذر سے روکا ہوگا یاد کر کے مجھے نم ہو گئی ہوں گی پلکیں آنکھ میں پڑ گیا کچھ کہ یہ ٹالا ہوگا اور گھبرا کے کتابوں میں جو لی ہوگی پناہ ہر سطر میں میرا چہرہ ابھر آیا ہوگا جب ملی ہوگی اسے میری علالت کی خبر اس نے آہستہ سے دیوار کو تھاما ہوگا سوچ کر یہ کہ بہل جائے پریشانی دل یوں ہی بے وجہ کسی شخص کو روکا ہوگا اتفاقن مجھے اس شام میری دوست ملی میں نے پوچھا کہ سنو آئے تھے وہ کیسے تھے مجھ کو پوچھا تھا مجھے ڈھونڈا تھا چاروں جانب اس نے ایک لمحے کو دیکھا مجھے اور پھر دی اس ہنسی میں تو وہ تلخی تھی کہ اس سے آگے کیا کہا اس نے مجھے یاد نہیں ہے لیکن اتنا معلوم ہے خوابوں کا بھرم ٹوٹ گیا غزل پھر میرے شہر سے گزرا ہے وہ بادل کی طرح دستے گل پھیلا ہوا ہے میرے آنچل کی طرح کہہ رہا ہے کسی موسم کی کہانی اب تک جسم برسات میں بھیگے ہوئے جنگل کی طرح اونچی آواز میں اس نے تو کبھی بات نہ کی خفگیوں میں بھی وہ لہ جا رہا کومل کی طرح مل کے اس شخص سے میں لاح خموشی سے چلوں بول اٹتی ہے نظر پاؤں کی چھاگل کی طرح پاس جب تک وہ رہے درد تھما رہتا ہے پھیلتا جاتا ہے پھر آنکھ کے کاجل کی طرح اب کسی طور سے گھر جانے کی صورت ہی نہیں راستے میرے لیے ہو گئے دلدل کی طرح جسم کے تیرو آصف زدہ مندر میں دل سرے شام سلگ اٹھتا ہے سندل کی طرح ایک شیر میں جب بھی چاہوں اسے چھو کے دیکھ سکتی ہوں مگر وہ شخص کے لگتا ہے اب بھی خواب ایسا غزل دروازہ جو کھولا تو نظر آئے کھڑے وہ حیرت ہے مجھے آج کدھر بھول پڑے وہ بھولا نہیں دل ہجر کے لمحات کڑے وہ راتیں تو بڑی تھی ہی مگر دن بھی بڑے وہ کیوں جان پہ بنائی ہے بگڑا ہے اگر وہ اس کی تو یہ عادت کے ہواؤں سے لڑے وہ الفاظ تھے اس کے کہ بہاروں کے پیامات خوشبو سی برسنے لگی یوں پھول جھڑے وہ ہر شخص مجھے تجھ سے جدا کرنے کا خواہاں سن پائے اگر ایک تو دس جا کے جڑے وہ بچے کی طرح چاند کو چھونے کی تمنا دل کو کوئی شہ دے دے تو کیا کیا نہ اڑے وہ طوفاں ہے تو کیا غم مجھے آواز تو دیجیے کیا بھول گئے آپ میرے کچھے گھڑے وہ غزل یہ غنیمت ہے کہ ان آنکھوں نے پہچانا ہمیں کوئی تو سمجھا دیا غیر میں اپنا ہمیں وہ کہ جن کے ہاتھ میں تقدیر فصلے گل رہی دے گئے سوکھے ہوئے پتوں کا نذرانہ ہمیں وصل میں تیرے خرابے بھی لگے گھر کی طرح اور تیرے ہجر میں بستی بھی ویرانہ ہمیں سچ تمہارے سارے کڑوے تھے مگر اچھے لگے پھانس بن کر رہ گیا بس ایک افسانہ ہمیں اجنبی لوگوں میں ہو تم اور اتنی دور ہو ایک الجھن سی رہا کرتی ہے روزانہ ہمیں ہے قتا سنتے ہیں قیمت تمہاری لگ رہی ہے آج کل سب سے اچھے دام کس کے ہیں یہ بتلانا ہمیں تاکہ اس خوش بخت تاجر کو مبارک مبارکباد دیں اور اس کے بعد دل کو بھی سمجھانا ہمیں نظم صرف ایک لڑکی اپنے سرد کمرے میں میں اداس بیٹھی ہوں नीमवा दरीचों से नम हवाएं आती हैं मेरे जिस्म को छूकर आग सी लगाती हैं, तेरा नाम ले लेकर मुझको गुदगुदाती हैं, काश मेरे पर होते तेरे पास उड़ाती काश मैं हवा होती तुझको छू के लौटाती मैं नहीं मगर कुछ भी संग रिवाजों के आहनी हिसारों में उम्र कैद की मुलजम صرف ایک لڑکی ہوں غزل لمحاتے وصل کیسے ہجابوں میں کٹ گئے وہ ہاتھ بڑھ نہ پائے کہ گھونگٹ سے مٹ گئے خوشبو تو سانس لینے کو ٹھہری تھی راہ ہمیں ہم بدگمان ایسے کہ گھر کو پلٹ گئے ملنا دوبارہ ملنے کا وعدہ جدائیاں اتنے بہت سے کام اچانک نمٹ گئے روئی ہوں آج کھل کے بڑی مدتوں کے بعد بادل جو آسمان پہ چھائے تھے چھٹ گئے کس دھیان سے پرانی کتابیں کھلی تھی کل آئی ہوا تو کتنے ورق ہی الٹ گئے شہر وفا میں دھوپ کا ساتھی کوئی نہیں صورت سروں پہ آیا تو سائے بھی گھڑ گئے اتنی جسارتیں تو اسی کو نصیب تھیں جھون ہوا کے کیسے گلے سے لپٹ گئے دستے ہوا نے جیسے درانتی سنبھال لی اب کے سروں کی فصل سے کھلیان پٹ گئے غزل ٹوٹی ہے میری نین مگر تم کو اس سے کیا بچتے رہیں ہوا سے در تم کو اس سے کیا تم موج موج مسلے سبا گھومتے رہو کٹ جائیں میری سوچ کے پر تم کو اس سے کیا اوروں کا ہاتھ تھامو انہیں راستہ دکھاؤ میں بھول جاؤں اپنا ہی گھر تم کو اس سے کیا ابرے گریز کو برسنے سے کیا غرض سی پی میں بن نہ پائے گوہر تم کو اس سے کیا لے جائیں مجھ کو مالے غنیمت کے ساتھ ادو تم نے تو ڈال دی ہے سپر تم کو اس سے کیا تم نے تو تھک کے دست میں خیمے لگا لیے تنہا کٹے کسی کا سفر تم کو اس سے کیا نظم مقدر میں وہ لڑکی ہوں جس کو پہلی رات کوئی گھونگٹ اٹھا کے یہ کہہ دے میرا سب کچھ تیرا ہے دل کے سوا ایک شیر لو میں آنکھیں بند کیے لیتی ہوں اب تم رخصت ہو دل تو جانے کیا کہتا ہے لیکن دل کا کہنا کیا غزل چاند اس دیس میں نکلا کہ نہیں جانے وہ آج بھی سویا کہ نہیں اے مجھے جاگتا پاتی ہوئی رات وہ میری نیند سے بہلا کے نہیں بھیڑ میں کھویا ہوا بچہ تھا اس نے خود کو ابھی ڈھونڈا کہ نہیں مجھ کو تکمیل سمجھنے والا اپنے معیار میں بدلا کہ نہیں گنگنا ہوئے لمحوں میں اسے دھیان میرا کبھی آیا کہ نہیں بند کمرے میں کبھی میری طرح شام کے وقت وہ رویا کہ نہیں میری خودداری برتنے والے تیرا پندار بھی ٹوٹا کہ نہیں الوداع سب تھوئی تھی جس پر اب بھی روشن ہے وہ ماں تھا کہ نہیں غزل سبز موسم کی خبر لے کے ہوا آئی ہو کام پجھڑ کے اصیروں کی دعا آئی ہو لوٹ آئی ہو وہ شب جس کے گزر جانے پر گھاٹ سے پائلیں بجنے کی صدا آئی ہو اسی امید میں ہر موجے ہوا کو چوما چھو کے شاید میرے پیاروں کی قبا آئی ہو گیت جتنے لکھے ان کے لیے اے موجے سبا دل یہی چاہا کہ تُو ان کو سنا آئی ہو آہٹیں صرف ہواؤں کی ہی دستک نہ بنے اب تو دروازوں پہ مانو صدا آئی ہو یوں سرے عام کھلے سر میں کہاں تک بیٹھوں کسی جانب سے تو اب میری ردا آئی ہو جب بھی برسات کے دن آئے یہی جی چاہا دھوپ کے شہر میں بھی گھر کے گھٹا آئی ہو تیرے تحفے تو سب اچھے ہیں مگر موجے بہار اب کے میرے لیے خوشبوے ہنا آئی ہو غزل کوبکو پھیل گئی بات شناسائی کی اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا بس یہی بات ہے اچھی میرے ہرجائی کی تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی کی اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا روح تک آگئی تاثیر مسیحائی کی اب بھی برسات کی راتوں میں بدن ٹوٹتا ہے جاگ اٹھتی ہیں عجب خواہشیں انگڑائی کی غزل دل پہ ایک طرفہ قیامت کرنا مسکراتے ہوئے رخصت کرنا اچھی آنکھیں جو ملی ہیں اس کو کچھ تو لازم ہوا وحشت کرنا جرم کس کا تھا سزا کس کو ملی کیا گئی بات پہ حجت کرنا کون چاہے گا تمہیں میری طرح اب کسی سے نہ محبت کرنا گھر کا دروازہ کھلا رکھا ہے وقت مل جائے تو زحمت کرنا غزل نیند اب خواب ہو گئی شاید جن سے نایاب ہو گئی شاید اپنے گھر کی طرح وہ لڑکی بھی نظر سیلاب ہو گئی شاید تجھ کو سوچوں تو روشنی دیکھوں یاد مہتاب ہو گئی شاید ایک مدت سے آنکھ روئی نہیں جھیل پایاب ہو گئی شاید ہجر کے پانیوں میں عشق کی ناؤ کہیں غرقاب ہو گئی شاید چند لوگوں کی دسترس میں ہے زیست کمخواب ہو گئی شاید غزل عذاب اپنے بکھیروں کے مرتسم کر لوں میں ان سے خود کو زرب دوں کہ منقسم کر لوں میں آندھیوں کی مزاج آشنا رہی ہوں مگر خود اپنے ہاتھ سے کیوں گھر کو منہدم کر لوں بچھڑنے والوں کے حق میں کوئی دعا کر کے شکست خواب کی سات کو محتشم کر لوں بچاؤ شیشوں کے گھر کا تلاش کر ہی لیا یہی کہ سنگ بدستوں کو منسرم کر لوں میں تھک گئی ہوں اس اندر کی خانہ جنگی سے بدن کو سامرا آنکھوں کو متسم کر لوں میری گلی میں کوئی شہریار آتا ہے ملا ہے حکم کے لہجے کو محترم کر لوں غزل دعا کا ٹوٹا ہوا حرف سرد آہ میں ہے تیری جدائی کا منظر ربھی نگاہ میں ہے تیرے بدلنے کے با وصف تجھ کو چاہا ہے یہ اعتراف بھی شامل میرے گناہ میں ہے عذاب دے گا تو پھر مجھ کو خواب بھی دے گا میں مطمئن ہوں میرا دل تیری پناہ میں ہے بکھر چکا ہے مگر مسکرا کے ملتا ہے وہ رکھ رکھاؤ ابھی میرے کچکلاہ میں ہے جسے بہار کے مہمان خالی چھوڑ گئے وہ ایک مکان ابھی تک مکی کی چاہ میں ہے یہی وہ دن تھے جب ایک دوسرے کو پایا تھا ہماری سال گراہ ٹھیک اب کے ماہ میں ہے میں بچ بھی جاؤں تو تنہائی مار ڈالے گی میرے قبیلے کا ہر فرد قتل گاہ میں ہے غزل آنگنوں میں اترا ہے بامو در کا سناٹا میرے دل پہ چھایا ہے میرے گھر کا سناٹا رات کی خاموشی تو پھر بھی مہرباں نکلی کتنا جان لیوا ہے دوپہر کا سناٹا صبح میرے جوڑے کی ہر کلی سلامت تھی گونجتا تھا خوشبو میں رات بھر کا سناٹا اپنے دوست کو لے کر تم وہاں گئے ہوگے، مجھ کو پوچھتا ہوگا رہ گزر کا سناٹا خط کو چوم کر اس نے آنکھ سے لگایا تھا کل جواب تھا گویا لمحہ بھر کا سناٹا تو نے اس کی آنکھوں کو ہور سے پڑھا کا کچھ تو کہہ رہا ہوگا اس نظر کا سناٹا غزل آنکھوں سے میری کون میرے خواب لے گیا چشم صدف سے گوہرِ نایاب لے گیا اس شہر خوش جمال کو کس کی لگی ہے آہ کس دل زدا کا گرے خوناب لے گیا کچھ ناخدا کے فیض سے ساحل بھی دور تھا کچھ قسمتوں کے پھیر میں گرداب لے گیا وہاں شہر ڈوبتے ہیں ادھر بحث کے انہیں خم لے گیا ہے یا خم محراب لے گیا کچھ کھوئی کھوئی آنکھیں بھی موجوں کے ساتھ تھیں شاید انہیں بہا کے کوئی خواب لے گیا طوفان ابرو بعد میں سب گیت کھو گئے جھونکا ہوا کا ہاتھ سے مزراب لے گیا غیروں کی دشمنی نے نہ مارا مگر ہمیں اپنوں کے التفات کا زہراب لے گیا اے آنکھ اب تو خواب کی دنیا سے لوٹا مجگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا غزل شدید دکھ تھا اگر تیری جدائی کا سواہ رنج ہمیں تیری بے وفائی کا تجھے بھی ذوق نئے تجربات کا ہوگا ہمیں بھی شوق تھا کچھ بخت آزمائی کا جو میرے سر سے دوپٹہ نہ ہٹنے دیتا تھا اسے بھی رنج نہیں میری بے ردائی کا سفر میں رات جو آئی تو ساتھ چھوڑ گئے جنہوں نے ہاتھ بڑھایا تھا رہنمائی کا ردا چھینی میرے سر سے مگر میں کیا کہتی کٹا ہوا تو نہ تھا ہاتھ میرے بھائی کا ملے تو ایسے رگے جا کو جیسے چھو آئے جدا ہوئے تو وہی کرب نہ رسائی کا کوئی سوال جو پوچھے تو کیا کہوں اس سے بچھڑنے والے سبب تو بتا جدائی کا میں سچ کو سچ بھی کہوں گی مجھے خبر ہی نہ تھی تجھے بھی علم نہ تھا میری اس برائی کا نہ دے سکا مجھے تعبیر خواب تو بخشے میں احترام کروں گی تیری پڑھائی کا غزل چراغے ماہ لیے تجھ کو ڈھونڈتی گھر گھر تمام رات میں یاقوت چن رہی تھی مگر یہ کیا کہ میں تیری خوشبو کا صرف ذکر سنوں تو اکثر موجائے گل ہے تو جسم و جام اتر ذرا یہ ہبس کٹے کھل کے سانس لے پاؤں کوئی ہوا تو روا ہو سباہ ہو یا سرسل۔ گئے دنوں کے تعقب میں تتلیوں کی طرح تیرے خیال کے ہم راہ کر رہی ہوں سفر ٹھہر گئے ہیں قدم راستے بھی ختم ہوئے مسافتیں رگو پے میں اتر رہی ہیں مگر میں سوچتی تھی تیرا قرب کچھ سکون دے گا اداسیاں ہیں کہ کچھ اور بڑھ گئیں مل کر تیرا خیال کہ ہے تارے انکبوت تمام میرا وجود کے جیسے کوئی پرانا کنڈر غزل نین تو خواب ہے اور ہجر کی شب خواب کہاں اس اماوس کی گھنی رات میں محتاپ کہاں رنج سہنے کی میرے دل میں تب و تاپ کہاں اور یہ بھی ہے کہ پہلے سے وہ آساب کہاں میں بھنور سے تو نکل آئی اور اب سوچتی ہوں موجے ساحل نے کیا ہے مجھے غرقاب کہاں میں نے سوپی تھی تجھے آخری پونجی اپنی چھوڑ آیا ہے میری ناؤ تہے آپ کہاں ہے رواں آگ کا دریا میری شریانوں میں موت کے بعد بھی ہو پائے گا پائے آپ کہاں بند باندھا ہے سروں کا میرے دہفانوں نے اب میری فصل کو لے جائے گا سیلاب کہاں غزل گنگے لبوں پہ حرفِ تمنا کیا مجھے کس کور چشم شب میں ستارہ کیا مجھے زخمِ ہنر کو سمجھے ہوئے ہیں گلے ہنر کس شہرے نا سپاس میں پیدا کیا مجھے جب حرف نا شناس یہاں لفظ فہم ہیں کیوں ذوقِ شیر دے کے تماشا کیا مجھے خوشبو ہے چاندنی ہے لبے جو ہے اور میں کس بے پناہ رات میں تنہا کیا مجھے دی تشنگی خدا نے تو چشمے بھی دے دیے سینے میں دشت آنکھوں میں دریا کیا مجھے میں یوں سنبھل گئی کہ تیری بے وفائی نے بے اعتباریوں سے شناسا کیا مجھے وہ اپنی ایک ذات میں کل کائنات تھا دنیا کے ہر فریب سے ملوا دیا مجھے قتا اوروں کے ساتھ میرا تعارف بھی جب ہوا ہاتھوں میں ہاتھ لے کے وہ سوچا کیا مجھے بیتے دنوں کا عکس نائندہ کا خیال بس خالی خالی آنکھوں سے دیکھا کیا مجھے ایک شیر تو بدلتا ہے تو بے ساختہ میری آنکھیں میرے ہاتھوں کی لکیروں سے الج جاتی ہیں غزل جستجو کھوئے عمر بھر کرتے رہے چاند کے ہمراہ ہم ہر شب سفر کرتے رہے راستوں کا علم تھا ہم کو نہ سمتوں کی خبر شہر نا معلوم کی چاہت مگر کرتے رہے ہم نے خود سے بھی چھپایا اور سارے شہر کو تیرے جانے کی خبر دیوار و در کرتے رہے وہ نہ آئے گا ہمیں معلوم تھا اس شام بھی انتظار اس کا مگر کچھ سوچ کر کرتے رہے آج آیا ہے ہمیں بھی ان اڑانوں کا خیال جن کو تیرے زوم میں بے بالوں پر کرتے رہے غزل زندگی سے نظر ملاؤ کبھی ہار کے بعد مسکراؤ کبھی کر کے الفت کے بعد امید وفا ریت پر چل سکی ہے ناؤ کبھی اب جفا کی سراہتے بے کار بات سے بھر سکا ہے کھاؤ کبھی شاخ سے موجے گل تھمی ہے کہیں ہاتھ سے رک سکا بہاؤ کبھی اندھے ذہنوں سے سوچنے والوں حرف میں روشنی ملاؤ کبھی بارشیں کیا زمیں کے دکھ بانٹے آسووں سے بجھا لاؤ کبھی اپنے اسپین کی خبر رکھنا کشتیاں تم اگر جلاؤ کبھی غزل سمندروں کے ادھر سے کوئی صدا آئی دلوں کے بند دریچے کھلے ہوا آئی سرک گئے تھے جو آنچل وہ پھر سوارے گئے کھلے ہوئے تھے جو سر ان پہ پھر ردا آئی اتر رہی ہیں اجب خوشبوئیں رگو پے میں یہ کس کو چھو کے میرے شہر میں سبا اسے پکارا تو ہوٹوں پہ کوئی نام نہ تھا محبتوں کے سفر میں عجب فضا آئی کہیں رہے وہ مگر خیریت کے ساتھ رہے اٹھائے ہاتھ تو یاد ایک ہی دعا آئی غزل صحاب تھا کہ ستارہ گریز پا ہی لگا وہ اپنی ذات کے ہر رنگ میں ہوا ہی لگا میں ایسے شخص کی معصومیت پہ کیا لکھوں جو مجھ کو اپنی خطاؤ میں بھی بھلا ہی لگا زبان سے چپ ہے مگر آنکھ بات کرتی ہے نظر اٹھائی ہے جب بھی تو بولتا ہی لگا جو خواب دینے پہ قادر تھا میری نظروں میں عذاب دیتے ہوئے بھی مجھے خدا ہی لگا نہ میرے لطف پہ حیران اپنی الجھن پر مجھے یہ شخص تو ہر شخص سے جدا ہی لگا غزل تیرا گھر اور میرا جنگل بھیگتا ہے ساتھ ساتھ ایسی برساتیں کہ بادل بھیگتا ہے ساتھ ساتھ بچپنے کا ساتھ ہے پھر ایک سے دونوں کے دکھ رات کا اور میرا آچل بھیگتا ہے ساتھ ساتھ وہ عجب دنیا کے سب خنجر بکف پھرتے ہیں اور कांच के प्यालों में संदल भीगता है साथ साथ बारिशें संगे मलामत में भी वो हमरा है मैं भी भीगू खुद भी पागल भीगता है साथ साथ लड़कियों के दुख अजब होते हैं सुख उससे अजीब हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ बारिशें जाड़े की और तनहा बहुत मेरा किसान जिसम और इकलौता कंबल भीगता है साथ साथ غزل بجا کے آنکھ میں نیندوں کے سلسلے بھی نہیں شکست خواب کے اب مجھ میں حوصلے بھی نہیں نہیں نہیں یہ خبر دشمنوں نے دی ہوگی وہ آئے آ کے چلے بھی گئے ملے بھی نہیں یہ کون لوگ اندھیروں کی بات کرتے ہیں ابھی تو چاند تیری یاد کے ڈھلے بھی نہیں ابھی سے میرے رفوگر کے ہاتھ تھکنے لگے ابھی تو چاک میرے زخم کے سلے بھی نہیں خفا اگرچہ ہمیشہ ہوئے مگر اب کے وہ برہمی ہے کہ ہم سے انہیں گلے بھی نہیں غزل دسترس سے اپنی باہر ہو گئے جب سے ہم ان کو میسر ہو گئے ہم جو کہلائے کہلوئے محتاب ڈوبتے سورج کا منظر ہو گئے شہر خوبہ کا یہی دستور ہے مڑ کے دیکھا اور پتھر ہو گئے بے وطن کہلائے اپنے دیس میں اپنے گھر میں رہ کے بے گھر ہو گئے سکھ تیری میراث تھے تجھ کو ملے دکھ ہمارے تھے مقدر ہو گئے وہ سراب اترا رگو پیمے کے ہم خود فریبی میں سمندر ہو گئے تیری خودغرزی سے خود کو سوچ کر آج ہم تیرے برابر ہو گئے غزل لمحہ لمحہ وقت کی جھیل میں ڈوب گیا اب پانی میں اتریں بھی تو پائیں کیا طوفان جب آیا تو جھیل میں کوت پڑا وہ لڑکا جو کشتی کھیلنے نکلا تھا کتنی دیر تک اپنا آپ بچائے گی ننی سی ایک لہر کو موجوں نے گھیرا اپنے خوابوں کی نازک پتواروں سے دائر رہا ہے ستھے آب پہ ایک پتا ہلکی ہلکی لہریں نیلم پانی میں دھیرے دھیرے ڈولے یا کوتی نیا شبنم کے رخساروں پر سورج کے ہوٹ ٹھہر گیا ہے وصل کا ایک روشن لمحہ چاند اتر آیا ہے گہرے پانی میں ذہن کے آئینے میں جیسے اکس تیرا کیسے ان لمحوں میں تیرے پاس آؤں ساگر گہرا رات اندھیری میں تنہا غزل ٹھہر کے دیکھے تو رک جائے نب ساتھ کی شب فراق کی قامت ہے کس قیامت کی وہ رت جگے وہ گئی رات تک سخن کاری شبیں گزاری ہیں ہم نے بھی کچھ ریاضت کی وہ مجھ کو برف کے طوفان میں کیسے چھوڑ گیا ہوائے سرد میں بھی جب میری حفاظت کی سفر میں چاند کا ماتھا جہاں بھی دھند لایا تری نگاہ کی زیبائی نے قیادت کی ہوا نے موسم بارہ سے سازشیں کر لی مگر شجر کو خبر ہی نہیں شرارت کی نظم مسئلہ پتھر کی زباں کی شاعرہ نے ایک محفلیں شعر و شاعری میں جب نظم سناتے مجھ کو دیکھا کچھ سوچ کے دل میں مسکرائی جب میز پہ ہم ملے تو اس نے بڑھ کر میرے ہاتھ ایسے تھامے جیسے مجھے کھوجتی ہو کب سے پھر مجھ سے کہا کہ آج پروین جب شیر سناتے تم کو دیکھا میں خود کو بہت ہی یاد آئی وہ وقت کہ جب تمہاری صورت میں بھی یوں ہی شیر کہہ رہی تھی لکھتی تھی اسی طرح کی نظمیں پر اب تو وہ ساری نظمیں غزلیں گزرے ہوئے خواب کی ہیں باتیں میں سب کو ڈسون کر چکی ہوں پتھر کی زباں کی شاعرہ کے چمبیلی سے نرم ہاتھ تھامے خوشبو کی سفیر سوچتی تھی درپیش ہواؤں کے سفر میں پل پل کی رفیق راہ میرے اندر کی سادہ لوہ ایلس حیرت کی جمیل وادیوں سے وحشت کے محیب جنگلوں میں آئے گی تو اس کا پھول لہجہ کیا جب بھی سبا نفس رہے گا وہ خود کو ڈسون کر سکے گی نظم اتھے لو اپنے فون پہ اپنا نمبر بار بار ڈائل کرتی ہوں سوچ رہی ہوں کب تک اس کا ٹیلی فون انگیج رہے گا دل کڑتا ہے اتنی اتنی دیر تلق وہ کس سے باتیں کرتا ہے غزل متائق قلب و جگر ہیں ہمیں کہیں سے ملیں مگر وہ زخم جو اس دستے شبنمی سے ملیں نہ شام ہے نہ گھنی رات ہے نہ پچھلا پہل عجیب رنگ تیری چشمے سرمگی سے ملیں میں اس وشال کے لمحے کا نام کیا رکھوں تیرے لباس کی شکنیں تیری جبی سے ملیں ستائشیں میرے احباب کی نوازش ہیں مگر سلے تو مجھے اپنے نقطہ چین سے ملیں تمام عمر کی معتبر رفاقت سے کہیں بھلا ہو کے پل بھر ملیں یقین سے ملیں یہی رہا ہے مقدر میرے کسانوں کا کہ چاند بوئیں اور ان کو گہن زمین سے ملیں غزل اکثے شکست خواب سو بکھیریے چہرے پہ خاک زخم پہ خوشبو بکھیریے کوئی گزرتی رات کے پچھلے پہر کہے لمہوں کو قید کیجیے گیسو بکھیریے دھیمے سروں میں کوئی مدر گیت چھیڑیئے ٹھہری ہوئی ہواؤں میں جادو بکھیریے گہری حقیقتیں بھی اترتی رہیں گی پھر خوابوں کی چاندنی تو لبے جو بکھیریے دامان شب کے نام کوئی روشنی تو ہو تارے نہیں نصیب تو آنسو بکھیریے دشتے غزال سے کوئی خوبی تو مانگیے شہرے جمال میں رمے آہو بھیریے غزل وہ تو خوشبو ہے ہوا میں بکھر جائے گا مسئلہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے بھر جائے گا کیا خبر تھی کہ رگے جہاں میں اتر جائے گا وہ ہوا کی طرح خانہ بجا پھرتا ہے وہ جب آئے گا تو پھر اس کی رفاقت کے لیے موسم گل میرے آنگن میں ٹھہر جائے گا آخرش وہ بھی کہیں ریت پہ بیٹھی ہوگی تیرا یہ پیار بھی دریا ہے اتر جائے گا مجھ کو تہذیب کے برزخ کا بنایا وارث جرم یہ بھی میرے اجداد کے سر جائے گا غزل پانیوں پانیوں جب چاند کا حالا اترا نیند کی جھیل پہ خواب پورانا اترا آزمائش میں کہاں عشق بھی پورا اترا حسن کے آگے تو تقدیر کا لکھا اترا دھوپ ڈھلنے لگی دیوار سے سایہ اترا ستھا ہموار ہوئی پیار کا دریا اترا یاد سے نام مٹا ذہن سے چہرہ اترا چند لمحوں میں نظر سے تیری کیا کیا اترا آج کی شب میں پریشاں ہوں تو یوں لگتا ہے آج محتاب کا چہرہ بھی ہے اترا اترا میری وحشت رم آہ سے کہیں بڑھ کر تھی جب میری ذات میں تنہائی کا سہرا اترا ایک شب غم کے اندھیرے پہ نہیں ہے موقف تو نے جو زخم لگایا ہے وہ گہرا اترا غزل خوشبو بھی اس کی طرز پذیرائی پر گئی دھیرے سے میرے ہاتھ کو چھو کر گزر گئی آندھی کی زد میں آئے ہوئے پھول کی طرح میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کے فضا میں بکھر گئی شاخوں نے پھول پہنے تھے کچھ دیر قبل ہی کیا ہو گیا قبائ شجر کیوں اتر گئی ان انگلیوں کا لمس تھا اور میری زلف تھی گیسو بکھر رہے تھے تو قسمت سنور گئی اترے نہ میرے گھر میں وہ محتاب رنگ لوگ میری دعائے نیم شبی بے اثر گئی غزل پورا دکھ اور آدھا چاند ہجر کی شب اور ایسا چاند دن میں وحشت بہل گئی تھی رات ہوئی اور نکلا چاند کس مقتل سے گزرا ہوگا इतना सहमा सहमा चांद यादों की आबाद गली में घूम रहा है तनहा चांद मेरी करवट पर जाग उठे नींद का कितना कच्चा चांद मेरे मुंह को किस हैरत से देख रहा है भोला चांद इतने घने बादल के पीछे कितना तनहा होगा चांद आंसू रोके नूर नहाए दिल दरिया तन सहरा चांद इतने रोशन चेहरे पर भी सूरज का है साया चांद जब पानी में चेहरा देखा तूने किसको सोचा चांद बरगद की एक शाख हटाकर जाने किसको झांका चांद बादल के रेशम झूले में भोर समय तक सोया चांद रात के शानों पर सर रखे देख रहा है सपना चांद सूखे पत्तों के झुरमट पर शबनम थी या नन्हना चांद हाथ हिलाकर रुखसत होगा उसकी सूरत हिजर का चांद सहरा सहरा भटक रहा है अपने इश्क में सच्चा चांद रात के शायद एक बजे हैं सोता होगा मेरा चांद غزل دل و نگاہ پہ کس طور کے عذاب اترے وہ ماہتاب ہی اترا نہ اس کے خواب اترے کہاں وہ رت کے جبینوں پہ آفتاب اترے زمانہ بیت گیا ان کی آب و تاب اترے میں اس سے کھل کے ملوں سوچ کا حجاب اترے وہ چاہتا ہے میری روح کا نقاب اترے اداس شب میں کڑی دوپہر کے لمحوں میں کوئی چراغ کوئی سورت گلاب اترے کبھی کبھی تیرے لہجے کی شبنمی ٹھنڈک سماعتوں کے دریچوں پہ خواب خواب اترے فصیلے شہر تمنا کی زرد بیلوں پر تیرا جمال کبھی سورت صحاب اترے تری ہنسی میں نئے موسموں کی خوشبو تھی نوید ہو کہ بدن سے پرانے خواب اترے سپردگی کا مجسم سوال بن کے کھلوں مثالیں قطرے شبنم تیرا جواب اترے تیری طرح میری آنکھیں بھی معتبر نہ رہیں سفر سے قبل ہی رستوں میں وہ سراب اترے ایک شیر ہمیں خبر ہے ہوا کا مزاج رکھتے ہو مگر یہ کیا کہ ذرا دیر کو رکے بھی نہیں غزل یارب میرے سکوت کو نغمہ سرائی دے زخم ہنر کو حوصلہ لب کشائی دے لہجے کو جوئے آپ کی وہ نئے دے دنیا کو حرف حرف کا بہنا سنائی دے رگ رگ میں اس کا لمس اترتا دکھائی دے جو کیفیت بھی جسم کو دے انتہائی دے شہرے سخن سے روح کو وہ آشنائی دے آنکھیں بھی بند رکھوں تو رستہ سجھائی دے تخیلے ماہتاب ہو اظہار آئینہ آنکھوں کو لفظ لفظ کا چہرہ دکھائی دے دل کو لہو کروں تو کوئی نقش بن سکے تو مجھ کو کربے ذات کی سچی کمائی دے دکھ کے سفر میں منزل نایافت کچھ نہ ہو زخمیں جگر سے زخم ہنر تک رسائی دے میں عشق کائنات میں زنجیر ہو سکوں مجھ کو حسارے ذات کے شر سے رہائی دے پہروں کی تشنگی پہ بھی ثابت قدم رہوں دشتے بلا میں روح مجھے کربلائی دے غزل دھنک دھنک میری پوروں کے خواب کر دے گا وہ لمس میرے بدن کو گلاب کر دے گا قبائ جسم کے ہر تار سے گزرتا ہوا किरण का प्यार मुझे आफ्ताब कर देगा जुनू पसंद है दिल और तुष्टक आने में बदन को नाव लहू को चिनाप कर देगा मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा अना अनापरस्त है इतना कि बात से पहले वो के बंद मेरी हर किताब कर देगा سکوتے شہرے سخن میں وہ پھول سا لہجہ سماعتوں کی فضا خواب خواب کر دے گا اسی طرح سے اگر چاہتا رہا پہ ہم سخنوری میں مجھے انتخاب کر دے گا میری طرح سے کوئی ہے جو زندگی اپنی تمہاری یاد کے نام انتصاب کر دے گا غزل کمال ضبط کو خود بھی تو آزماؤں گی میں اپنے ہاتھ سے اس کی دلن سجاؤں گی سپرد کر کے اسے چاندنی کے ہاتھوں میں میں اپنے گھر کے اندھیروں کو لوٹاؤں گی بدن کے کرب کو وہ بھی سمجھ نہ پائے گا میں دل میں روؤں گی آنکھوں میں مسکراؤں گی وہ کیا گیا کہ رفاقت کے سارے لطف گئے میں کس سے روٹ سکوں گی کسے مناؤں گی? اب اس کا فن تو کسی اور سے ہوا منصوب میں کس کی نظم اکیلے میں گنگناؤں گی وہ ایک رشتے بے نام بھی نہیں لیکن میں اب بھی اس کے اشاروں پہ سر جھکاؤں گی بچھا دیا تھا گلابوں کے ساتھ اپنا وجود وہ سو کے اٹھے تو خوابوں کی راک اٹھاؤں گی سماعتوں میں گھنے جنگلوں کی سانسیں ہیں میں اب کبھی تیری آواز سن نہ پاؤں گی جواز ڈھونڈ رہا تھا نئی محبت کا وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کو بھول جاؤں گی غزل کچے زخموں سے بدن سجنے لگے راتوں کے سب توحفے مجھے آنے لگے برساتوں کے جیسے سب رنگ دھنک کے مجھے چھونے آئے اکس لہراتے ہیں آنکھوں میں میری ساتوں کے بارشیں آئیں اور آنے لگے خوش رنگ اذاب جیسے صندوق سے کھلنے لگے سوکھاتوں کے چھو کے گزری تھی ذرا جسم کو بارش کی ہوا آنچ دینے لگے ملبوس جواں راتوں کے پہروں باتیں وہ ہری بےلوں کے سائے سائے واقع خوب ہوئے ایسی ملاقاتوں کے کریئے جامے کہاں وہ سخن کے موسم سوچ چمکاتی رہے رنگ گئی باتوں کے کن لکیروں کی نظر سے تیرا رستہ دیکھوں نقش معدوم ہوئے جاتے ہیں ان ہاتھوں کے تو مسیحا ہے بدن تک ہے تیری چارہ گری تیرے امکان میں کہاں زخم کڑی باتوں کے قافلے نکھت و انوار کے بے سمت ہوئے جب سے دولہا نہیں ہونے لگے باراتوں کے پھر رہے ہیں میرے اطراف میں بے چہرہ وجود ان کا کیا نام ہے یہ لوگ ہیں کن ساتوں کے آسمانوں میں وہ مصروف بہت ہے یا پھر بانج ہونے لگے الفاظ منا جاتوں کے غزل نم ہے پل کے تیری ہے موجے ہوا رات کے ساتھ کیا تجھے بھی کوئی یاد آتا ہے برسات کے ساتھ روٹھنے اور منانے کی حدیں ملنے لگیں چشم پوشی کے سلیقے تھے شکایات کے ساتھ تجھ کو کھو کر بھی رہوں خلوت جامع تیری جیت پائی ہے محبت نے عجب مات کے ساتھ نیند لاتا ہوا پھر آنکھ کو دکھ دیتا ہوا تجربے دونوں ہیں وابستہ تیرے ہاتھ کے ساتھ کبھی تنہائی سے محروم نہ رکھا مجھ کو دوست ہمدرد رہے کتنے میری ذات کے ساتھ غزل جب ہوا تک یہ کہیں نیند کو رخصت جانو ایسے موسم میں جو خواب آئیں غنیمت جانو جب تک اس سادہ کبا کو نہیں چھونے پاتی موجے رنگ کا پندار سلامت جانو جس گھر میں ہوا آتے ہوئے کترائے دھوپ آ جائے تو یہ اس کی مربت جانو دشتے غربت میں جہاں کوئی شناسا بھی نہیں ابر رک جائے ذرا دیر تو رحمت جانو منہ پہ چھڑکاؤ ہو اندر سے چڑے کاٹی جائیں اس پہ اسرار اسے آئین محبت جانو ورنہ یوں تنس کا لہجہ بھی کسے ملتا ہے ان کا یہ طرز سخن خاص عنایت جانو غزل کیسی بے چہرہ رتے آئیں وطن میں اپ کے پھول آنگن میں کھلے ہیں نہ چمن میں اپ کے برف کے ہاتھ ہی ہاتھ آئیں گے اے موجے ہوا ہدتیں مجھ میں نہ خوشبو کے بدن میں اپ کے دھوپ کے ہاتھ میں جس طرح کھلے خنجر ہوں خوردرے لہجوں کی نوکیں ہیں کرن میں اپکے دل اسے چاہے جسے عقل نہیں چاہتی ہے خانہ جنگی ہے عجب ذہنوں بدن میں اب کے جی یہ چاہے کوئی پھر توڑ کے رکھ دے مجھ کو لذتیں ایسی کہاں ہوں گی تھکن میں اب کے غزل کیا کیا نہ خواب ہجر کے موسم میں کھو گئے ہم جاگتے رہے تھے مگر بخت سو گئے اس نے پیام بھیجے تو رستے میں رہ گئے ہم نے جو خط لکھے وہ ہوا برد ہو گئے میں شہر گل میں زخم کا چہرہ کسے دکھاؤں شبنم بدست لوگ تو کانٹے چب ہو گئے آنچل میں پھول لے کے کہاں جا رہی ہوں میں جو آنے والے لوگ تھے وہ لوگ تو گئے کیا جانیے افق کے ادھر کیا تلسم ہے لوٹے نہیں زمین پہ ایک بار جو گئے جیسے بدن سے قوس قزا پھوٹنے لگی بارش کے ہاتھ پھول کے سب زخم دھو گئے آنکھوں میں دھیرے دھیرے اتر کے پرانے غم پلکوں میں ننھے ننھے ستارے پھرو گئے وہ بچپنے کی نیند تو اب خواب ہو گئی क्या उम्र थी कि रात हुई और सो गए क्या दुख थे कौन जान सकेगा निगारे शब जो मेरे और तेरे दुपट्टे भिगो गए